السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للام الصطف حضرت محترم صدر اور حضرت عبدس محمان خصوصی مفتی محمد سلمان صاحب بحمد برکاتہ اور حضرت مولانا قاری کلی اللہ صاحب مدز العالی اور حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامد برکات اور تمام آئے ہوئے مہمانوں نے کرام کا تہدیل سے آمدن وس آمد اہلن و صحلہ کہتے ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں محترم بزرگ عزیز دوستو آج یقیناً پورا بشارہ بےحد خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس اسی ہفتے میں ہمارے درمیان ایک علمی میدان کے سوار مہمان خصوصی آج ہمارے درمیان تشریف فرمائے اور آج سے پہلے سنیچر کے دن ہفتے کے دن سیاسی میدان کے شہسوار حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہ ہمارے سامنے حکیم کالج میں کے ایچ اسکولس کے سلور جبلی میں رونق افروز رہے یہ دونوں شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ نواسیان ایک نواسے ہیں اور وہ پوتے ہیں گویا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دو آن ہمارے سامنے اسی ہفتے میں اسی شہر میں ہمیں نصیب ہوئے ہیں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے تشریف لائے ہیں اور ہمارے نانا کے مکان میں رونق افروز ہوئے اسی مکان میں بہت سے مرد اور مستورات نے حضرت سے بیت بھی فرمایا انہی دنوں میں ارکونم میں دعوت و تبلیغ کا ایک اجتماع رہا حضرت کا وہاں بیان ہوا وہ بیان شاعد ہی ہوا ہے اور آج تک وہ کتاب کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہیں حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مجھے کچھ بات عرض کرنی ہے اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے حضرت ریڈ کے ہڈی کے برابر میں دو چار باتیں بول کر اپنی جگہ لیتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں سب سے پہلے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو جو اتارا وہ اسی سرزمین ہند میں اتارا اور آدم علیہ السلام کے اولاد اسی سرزمین میں پھیلی ہے تو گویا ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس ملک میں انسان کا بھی وجود اور نبی بھی سب سے پہلے اسی سرزمین میں اور اسی نبی سے سارے انسان یہیں سے پھیلنا شروع ہوئے پھیلتے پھیلتے عالم میں پھیلے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک قریب قریب پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان تھے سب سے پہلے کفر و شرک کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہوا ہے اس وقت تک ہندوستان میں مسلمان ہی کی آبادی رہی ہے غیر کا تصور ہی نہیں تھا اس کے بعد ملک میں پوری دنیا میں انسان پھیلے کفر و شرک پھیلا تو نوح علیہ السلام و اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا یہاں سے سلسلہ چلتے چلتے خاتم النبیین نول حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکت المکرمہ میں مقروف ہوئے نبی رحمت بن کر ہمارے سامنے آئے ساری انسانیت کے لیے کامیابی کا پیغام لے کر آئے دنیا کی بھی اور عقیدت کی بھی اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں خوب واقف خوب واقفیت رکھتے ہیں تیئس سالہ مدت نبوت اور رسالت کو ایک معمولی سی مدت میں کم و بیٹ سوالات حضرات صحابِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایسا تیار فرمایا کہ آنے والی قیامت تک کے انسان کو یہ پیغام دیا جسے بھی کامیابی حاصل کرنا ہو میرے صحابہ کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ دنیا میں بھی رسوا اور ہو گے آخرت کا عذاب الگ رہے گا سب سے پہلے محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہندوستان میں پھر سے اسلام آیا کم و ہزار سال کے اسلامی حکومت تو نہیں مسلمانوں کی حکومت رہی پوری تاریخ گواہ ہے ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہندوستان میں ایمان والوں کا ایمان ڈاواںڈول ہونے لگا انگریز کے پنجے پورے ملک میں ہر طرف ڈرتے چلے گئے ایسے نازک مرحلے میں سب سے پہلے جو آواز نکالے ہیں وہ مج الفسانی رحمۃ اللہ علی نہیں نہیں غلط بول دیا اکبر نے دین الہی کا وجود پورے عالم پورے ملک میں پھیلایا اکیلے حضرت مرجد الفصانی رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور پورے سو فیصد کامیاب ہوئے حالانکہ اس وقت کی پوری طاقت بادشاہی کی بادشاہت کی طاقت پوری کی پوری کفرت شیر کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی ایسے نازک مرحلے نے بھی اکیلے انسان جب کھڑا ہوا تو اللہ کی مدد شامل حال رہی مکمل حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہوئے اور پورے ملک کو پوری طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بچا لیا پھر ہوتے ہوتے انگریز نے جب ہندوستان میں اپنا پنجہ گاڑا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ انگریز کا جو چال نظر آ رہا ہے مسلمانوں کے ایمان کا بڑا خطرہ ہے سب سے پہلے اسے ہندوستان سے نکالنا ضروری ہے اس پتوے پر سب سے پہلے عدم کرنے کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں ہم اسے ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں سلطان نے قدم اٹھایا لیکن ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے تقریباً مضبوطی کے ساتھ جم گیا لیکن حضرت شاہ شاہ شاول اب عزیز محدودی رحمتہ اللہ علیہ کے اس فتوی کو ہمارے اکابر نے نظر انداز نہیں فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذمہ داری کو سنبھالا لیکن وہاں بھی چند مزدوریوں کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا ہوا پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو ایسے جانثار علما کی جماعت ایسے ایسے علما ایک ایک عالم ایک ایک پہاڑ کے برابر ویسی حالت میں اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک کے مسلمانوں کے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ڈٹ پھر قبلہ کیا لیکن پھر بھی ہماری ہی لوگوں کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا حکیم الامت مجدد ملت حضرت عبدس مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے پوری اسلامی تاریخ جو ہماری پندرہ سو سالہ ہے اس میں مسلمانوں کو جب بھی کہیں تکلیف پہنچی ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ ہمارے مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ہوا ہے کیا مجال ہے کافر ہمیں آنکھ سے آنکھ ملا ہے یہ حکیم المک کا جملہ یہاں سے جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکت المکرمہ حضیرت فرماک اللّہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو انہی کے شاگردوں میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس ذمہ داری کو لیا اور بڑی مضبوطی اور جفا کشی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا بڑھاتے بڑھاتے حضرت اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور مالٹا کی قید شاید ہمیں سے کوئی جانتے ہوں تقریباً ڈھائی سال کی قید با مشقت برداشت کرنے کے بعد جب ہندوستان تشریف لائے اس ذمہ داری کو شیخ اللہ رب العظم حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا ہے یہ ہے ہماری ہندوستان کی تاریخ ہم ہندوستانی ہیں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ غری رحمت کرے خوب کو درجہ بلند فرمایا فرمایا اگر کسی قوم کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہندوستان ہمارا قدیم آبائی وطن ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پتہ نہیں کس یقین کے ساتھ حضرت شیخ العرب العظم شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی صبح تک کوئی طاقت اس سرزمین ہند سے مسلمانوں کو نکال ہی نہیں سکتی ہے اور مسلمان یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا ہے ہزاروں علماء کا خون اس سرزمین میں بہا ہے اس خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں اس خوشی میں ہر سال بھی منائیں گے اور منایا بھی گیا ہے تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد رحمت اللہ معمولی ہستی نہیں ہے یہ وہ ہیں جو مدین منورہ میں مسجد نبوی اللہ صاحب تسلیم میں برسوں درس حدیث کی بہت, بہت بڑی خدمت انجام دی ہے ایسے اونچی شخصیت لیکن ایک دور ایسا بھی گزرا ہے عوربت کا مدین منور ہیں ان کے والد بزرگ وال حضرت سید حبیب اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو خلیفہ ہیں تو مکان بنانے کے لیے پڑھا رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ والد کا پیغام آتا ہے کہ ابا بلا رہے ہیں مسجد ندوبی میں درس کو چھوڑ کر معمولی درس نہیں ہے حدیث شریف کا درس ہے حدیث شریف کے درس کو چھوڑ کر ابا کے حکم پورا کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں ابا کو جملہ ہے بیٹا آج مزدور لوگ نہیں آئے آؤ ہاتھ بٹاؤ ساتھ دو ہمیں ہمارا درد مرم تعمیر کرنا ہے اثر میں شروع سے وہ کام شروع ہوا ہے شیخ الحدیث ہیں شیخ العرب ہیں سب کچھ ہیں ابا کے حکم کے سامنے ایسے ہی طاط فرما برداری کے ساتھ جا کر ابا کا ساتھ دے رہے ہیں تب کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے دو دو چار چار بلکہ ایک ہفتہ بھر سبق بن رہا ہے مکمل گھر کی عمارت میں باپ کے ساتھ دے کر جیسے سیدنا اللہ ابراہیم سلیم اللہ اور حضرت اسماعیل ضلی اللہ نے باپ کی تعمیر کاغت اللہ شریف کے موقع پر ساتھ دیا ویسے ہی باپ کا ساتھ دے کر مکمل گھر کوئی بڑا لونبا چوڑا نہیں لیکن مجھے یہ بتانا ہے حضرت اپنی جگہ شیخ الحدیث بھی ہیں اور اپنی جگہ اپنا کام اپنے گھر کا کام خود سے کرنے کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں ایسے ریاضت و مجاہدے کے ساتھ حضرت ابدس مولانا محمد یاقوب صاحب دامت برکات رکن شعرا دارالوگر سرپرست حضرت مدرسے کاشف الہدا نے ایک موقع پر فرمایا بڑی عجیب بات کہی حضرت نے وہ بات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت نے فرمایا حضرت شیخ العظم شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقام وہ عصمت انہوں نے اپنے آپ کو سیاست کی چادر میں چھپا لیا ورنہ حضرت کی عظمت و جلالت اگر واضح ہوتی ورنہ ہر سامنے آنے والا چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو عالم ہو یا غیر عالم ہو ہر ایک مرب ہوتا تھا حالانکہ حضرت ہر ایک سے جو باتیں فرم گفتگو فرماتے خسکراتے ہوئے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلِّ نیشان نے حدیث میں ہم نے پڑھا ہے سنا ہے نبی باغ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا تبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ایسے ہی حضرت شیخ اللہ حسین احمد مدی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، ہر ایک سے مسکراتے ہوئے گفتگو فرماتے لیکن کیا مجال لے سامنے والا بے تکلّم ہو جائے یا بالکل ایسا آزاد ہو جائے کسی کی مدد نہیں تھی آنکھ سے آنکھ ملا کر گفتگو کرنے کی ویسے حضرت کے نوازے ہمارے سامنے موجود ہیں بڑے مصروف آدمی ہیں بڑے مصروف شخصیت ہیں میرے ہم سبق بھی ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ درس میں بیٹھ کر پڑھا ہوں دار حدیث شریف نے بھی اور دارالفتہ میں بھی حضرت کے ساتھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عمد میں برکت فرمائے اور حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے مزید اللہ تبارک کو تعالیٰ خوب خدمات سے نوازے پھر سے ایک مرتبہ حضرت عقدس مفتی سلمان منصور پوری دامت پرکاتون کا تہ دل سے میں استقبال کرتے ہوئے اہل البصلہ اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے اہل البصلہ کہتے, کہتے ہوئے بھی نقصت ہو رہا ہوں دعا فرمائے حضرت اللہ تبارک کو اطلوب خوب قبول فرمائے اور ہر شر سے اللہ تبارک کو عطل حضرت کی اور حضرت کے اعلیٰ خانہ کی پوری پوری حفاظت فرمائے تو آپس گوان الحمد